السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا میری آواز آ رہی ہے تو نہیں سو کے جی الحمد للہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَقَدَّرْنَا لَكُمْ أَسْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سراجا وهجا مِنَ سے مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ بھی وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا صدق اللہ العظیم گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ مکین نے قیامت کا انکار کیا موت کے بعد دوبارہ اٹھنے سے انکار کیا کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے آپ نے پڑھا عام میں یاسا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں آن نب العظیم ایک عظیم واقعہ کے بارے میں الدی ہی مختص جن کے بارے میں یہ خود مختلف ہے پھر اللہ رب العزت کل لا سیالم خبرار عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا تم لا سیالم پھر خبردار عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے میں اس ان آیات کا خلاصہ عرض کروں گا خلاصہ ان آیات میں اللہ نے کیا بیا صرف خلاصہ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ ہوں گا آیات کی ہر ہر لفظ کی تشریح ہوگی ہر ہر لفظ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں خلاصہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو گزشتہ آیات کا خلاصہ یہ تھا کہ کفار مشرقی ایک دوسرے سے سوالات کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عن ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیا ہے, کیا ہے موت کیا ہے موت کے بعد کیسے زندہ ہونا ہے آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت اپنی تمام تر نشانی ذکر فرما رہے ہیں اور اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بیان فرمائیں گے کہ کیسے میں نے یہ اپنی قدرت سے یہ آسمان یہ زمین یہ دن یہ رات یہ بارش ایسی بڑی بڑی نشانیاں میں نے بنائی ہیں یہ نشانیاں تو آپ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ پیدا کی ہے یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے یہ بادل یہ بارش یہ اللہ نے پیدا کی ہے یہ دن یہ رات اللہ نے پیدا کی ہے یہ نیند کا آنا یہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ چاند یہ سورج اللہ نے پیدا کیا ہے زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے وہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس کو تو آپ مانتے ہیں جب اللہ ان چیز ان چیزوں پر قادر ہے ان چیزوں کے بنانے پر قادر ہے وہ اس اللہ سے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے یہ ان آیات کا خلاصہ ہے خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ جب ان بڑی نشانیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے جس کو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ نشانیاں تو وہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ہی قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جی خلاصہ سمجھ میں آ گیا اچھا یہ ان آیات کا خلاصہ ہے اب اس کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا ہر ہر لفظ کا ترجمہ پہلے کروں گا اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کروں گا لفظی ترجمہ پہلے کروں گا آپ نے ہر ہر لفظ کو سمجھنا ہے اس کے بعد بامشاورہ ترجمہ ہوگا دیکھیے آ رہا ہے یہ سوال کے لیے سوال کے لیے کسی سے آپ سوال کرتے ہیں کیا فلاں چیز مو... کیا فلاں شخص موجود ہیں کیا جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں تو آپ یہ بھی سوال کے لیے کیا, کیا؟ اور لمح کا معنی نہیں لم کا کیا معنی ہے نہیں اور پتہ ہو آپ نے صرف پڑی ہے یہ بات فتح یب تح سے ہے اور مظاہرہ کا سیگا ہے نجعل نہ جالا ہوتا ہے بنانا تو یہ جمع متقلم کا سیگا ہے ہم نے اب اور جمع بنے گا علم کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا کیا ہم نے نہیں بنایا کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو کہتے ہیں ارض زمین اور نیہاد ناد یہ کی جمع ہے نہ جمع ہے اس کا माना ہوتا ہے بچھونا بچھونا بھی بات پتہ کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا جال ارزا عرضہ زمین کو نہارا بچھونا ترجمہ سمجھ میں آیا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا کہ اس زمین کے اندر آپ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ آرام سے اس زمین کے اندر آپ چل سکتے ہیں کوئی پریشانی اس زمین کے اندر آپ کے لیے نہیں ہے جیسے بچھونا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی انسان اس میں لیٹ جائے بیٹھ جائے ٹیک لگائے کچھ بھی کرے جیسے بچھونا آرام دیتا ہے اسی طرح زمین کو بھی اللہ بچھونا پیدا کیا ہے اگر یہ زمین سخت ہوتی تو اس زمین سے پھل پھول درخت کیسے نکلتے اس زمین میں ہم تعمیر کیسے کرتے اگر یہ لوہے لوہے کی طرح سخت ہوتی اگر یہ ہوا کی طرح ہلکی اور پانی کی طرح نرم ہوتی یا آگ کی طرح گرم ہوتی تو پھر تو اس زمین میں ہم چل ہی نہ سکتے اگر ہوا کی طرح ہلکی پانی کی طرح نرم آگ کی طرح گرم ہوتی تو پھر کیسے چلتے اس زمین کے اندر تو اللہ نے کیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے تو اس نعمت ہم شکر ادا کریں تو جس ذات نے اتنی بڑی زمین کو بچھونا بنایا کیا وہ انسان دوبارہ کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو یقیناً یقیناً وہ ذات انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے تو یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی اللہ ایک نشانی اپنی بیان فرمائی کہ اللہ نے اس زمین کو بچھونا پہ دیا ہے اب اگلی نشانی دیکھیں ول او اوتا جی یہ جبل کی جمع ہے جبال یہ کس کی جمع ہے جبل کی جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبال جمع ہے تو بہت سارے پہاڑ پہاڑوں کے اندر سختی ہوتی ہے سختی جیسے آپ کہتے ہیں کہ افلاح شخص کی طبیعت میں جبلت ہے خلا شخص کی طبیعت میں جبلت ہے یعنی اس کی طبیعت بڑی سخت ہے تو یہ پہاڑ بھی مضبوط اور سخت ہوتے ہیں ولجی اور پہاڑ جی جمع جمع ٹھیک ہے ولجی بلا اوتادا اوتادا یہ جمع ہے وا کی اوسعد یہ جمع ہے وط دن کی اس کے معنی ہوتے ہیں میخیں یہ بھی جمع ہے نا وطن کہتے ہیں میخ کو اسے میخ لگاتے ہیں ہم یا خونٹی ہم کسی جگہ گاڑتے ہیں بات سمجھ میں آ تو یہ اس کی جمع ہے اوسادا تو اب اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا اوتادا اور ہم نے اب نجعل الارض جلدا کیا ہم نے پیدا نہیں کیا زمین کو بچھونا یہ واؤ آ رہا ہے نا واؤ بھی اس کا معنی بیان کر رہا الم ن جال کا یہ واؤ بھی اس کو واسط کہتے ہیں آپ نفوں کے اندر پڑھیں گے کہ یہ واطفہ ہے اس کا آطف ہو رہا ہے الم نجال تو یہاں پر بھی الم نجال لگ رہا ہوں واؤ کی جگہ الم نجال الجبال کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گڑھی ہوئی میسے پیدا نہیں کیے کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گڑھی ہوئی میسے پیدا نہیں کیے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی تو یہ زمین ہلنے لگی یہ زمین ہلنے لگی تو اللہ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے تاکہ یہ زمین رک جائے اگر یہ زمین اسی طرح ہلتی تو حرکت کرتی اسی طرح ہلتی تو ہم کام وغیرہ کیسے کرتے جیسے بس چلتی ہے روڈ خراب ہو تو اس بس میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح یہ زمین اگر ہلتی تو اس کے اندر کام کاج کرنا بہت مشکل ہوتا اور اس کے اندر گھر بنانا بہت مشکل ہوتا تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے تاکہ یہ زمین رک جائے میکوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ یہ زمین رک جائے و خل نم ازوا جب آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں پھر کلاس ختم کرتے ہیں آپ کی اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے و خلا کم ازوا خلقنا جمع متکلم ماضی ہم نے پیدا کیا خلقنا کا معنی کیا ہم نے پیدا کیا کم تم سب کو کم کا معنی کیا ہے تم سب کو ازواجہ جا یہ زوج کی جمع ہے زوج کی زوج کہتے ہیں جوڑے کو جوڑا تو اب تک جمع بنے گا و فلا کم اور کیا ہم وہی علم نجال اس کے ساتھ لگاتے جاؤ جو بعو کا آتب اسی الم نجال پر ہو رہا ہے کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا کیا مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا نہیں کیا عورت میں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا نہیں کیا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے پیدا کیے ہیں گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین کو بچھونا پیدا کیا اس پر پہاڑ گاڑ دیے یہ ہم نے ایسے پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کے اندر انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اس کے اندر انسان رہے اور انسانوں کو کس شکل میں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تمہاری و خلا اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تمہاری اولاد ہو تمہاری نسل آگے بڑھے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے جب وہ اللہ زمین کو چچھونا بنانے پر قادر ہے پہاڑوں کو بڑے بڑے پہاڑوں کو سخت پہاڑوں کو گاڑنے پر قادر ہے اور تم کو جوڑے جوڑے بنانے پر قادر ہے وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے یہاں تک کہ آیتوں کی تفسیر تشریح معنی ترجمہ الحمدللہ للہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اس سے آگے انشاءاللہ کل اللہ چل پڑیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ